وشر الأمور محدساتها وكل محدسة بدع وكل بدعة زلالة وكل ذلالة في النار رب شرح لي صدري ويصر لي أمري وحل الأخذة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب يوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والديا وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي وَأَسْلِحْ لِي فِي زُرِّيَتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْفَطْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرٍ حلفی دالی کا قسم الدی خجر حضرت محترم اللہ مالک جو اپنے بندوں پہ انتہائی مہربان اور رحم کرنے والا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم میں سے ہر انسان ایک امتحان کے اندر ہے جب تک اس کی زندگی ہے نبتلی اللہ کہتا ہے میں انسان کو آزماتا ہوں کہ یہ کرتا کیا ہے اور ہماری آزمائش اصل یہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں اپنے کاروبار کو کتنا پھیلایا ہے وہ تو ہماری دنیا کی ضرورت ہے جس سے ہم پورا کر رہے ہیں اسے پھیلانا بنانا اس کے لیے جد و جہد کرنا کوشش کرنا رزق حلال کو طلب کرنا یہ کوئی ممنوع چیز نہیں ہے بلکہ مستحسن عمل ہے لیکن ایک بات ہر انسان کو یاد رکھ لینی چاہیے کہ ہماری زندگی کا اصل مقصد یہ نہیں ہے یہ تو ایک متائے حیات ہے جو ہم حاصل کرتے ہیں کہ ہم خود ہماری اولاد ہمارے گھر والے ہمارے سارے جو متعلقین ہیں وہ ایک اچھی زندگی بسر کر سکیں لیکن یہ یاد رکھیں کہ جس زندگی کے لیے ہماری جد جہد کوشش دن اور رات پہ, پہ پھیلی ہوئی ہے یہ اصل ہماری زندگی نہیں ہے بلکہ ہماری زندگی اس کے بعد شروع ہونے والی ہے جو کبھی نہیں ختم ہوگی یہ زندگی کو ایک نہ ایک دن کسی کی بچپن میں ختم ہو جاتی ہے کوئی جوانی میں داغے مفارقت دے جاتا ہے کوئی بڑھاپے میں اپنی اولاد کو روتا ہوا چھوڑ جاتا ہے یہ ایک فطرت ہے کہ یہ زندگی ہمارے لیے ایک تھوڑی سی سفر والی زندگی ہے اور اس میں جو کچھ ہم کماتے ہیں وہ اس زندگی کو گزارنے کے لیے اس سفر کے دوران اپنا توشا حاصل کرتے ہیں تاکہ ہم دقت اور تکلیف سے بچ جائیں لیکن جو ہماری آئندہ آنے والی زندگی ہے اس میں اللہ رب العزت ایک ہی بات دیکھتے ہیں احسن میں یہ دیکھتا ہوں کہ اچھا کام کون کرتا ہے تو ہماری زندگی کا فوکس جو ہے ہماری زندگی کا اصل ماٹو جو ہے وہ نیک آمال ہے ایک مسلمان کی حیثیت سے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو اگر کوئی انسان نیک اعمال کرتا ہے تو اللہ کی نظروں میں وہ محبوب ہے اللہ رب العزت اس سے محبت کرتے ہیں اللہ رب العزت اسے عزت دیتے ہیں اور آخرت کی زندگی کا وعدہ کرتے ہیں کہ میں تمہیں ایک بہترین زندگی عطا کروں گا بلکہ آخرت ہی نہیں دنیا بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں من, عمیل من او انسا عامی حیا تنتبہ ایک انسانوں بات یاد رکھو میں تمہارا مالک اور خالق اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ من عمیلا صالحا جو بھی شخص نیک عمل کرے گا من ذکرن او انسا چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے من كر حیات ان تیبہ میں تمہارا رب وعدہ کرتا ہوں تمہیں ایک بہترین زندگی گزارنے کے لیے موقع فراہم کروں گا وہ دنیا کی زندگی بھی ہے اور اخر بھی زندگی بھی اور اللہ رب العزت کو یہ نہیں میں آپ سے عرض کرتا کہ ہم آخرت کے لیے دنیا کی زندگی میں تاریک الگ تھلگ ہو جائیں اپنی اولاد کے معاملات کو چھوڑ دے اپنے کاروباری زندگی کو ترک کر دے یہ اللہ نہیں چاہتے بلکہ اللہ کی پسندیدہ جو دعا ہے اس میں کلمات آپ غور کریں ربنا آتی حسن تن وفل آخر النار اے اللہ پہلے مجھے دنیا کی بھلائیاں عطا فرما اور پھر آخرت کی بھی بھلائیاں عطا فرما اور مجھے آخرت کے عذابوں سے بچا آخرت کے عذابوں سے کام بچے گا کون ان عذابوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرے گا جس کے اردگرد نیک آمال کا حصار ہوگا آپ دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی کے دن اور رات گزارنے کے لیے اپنا مکان بناتے ہیں کاروبار کے لیے دکان فیکٹری سجاتے ہیں یہ سارا کچھ کیوں ہے کہ میں ایک اطمینان کے ساتھ اپنا کام کر سکوں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہر انسان جہنم کی طرف جا رہا ہے مگر وہ نہیں جس نے اپنے آپ کو نیک اعمال سے آراستہ کر لیا ہے اور اللہ رب العزت نیک اعمال کا قدردان ہے یہ بات میں پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کر چکا کہ اللہ مالک انسانوں کو اتنی فیسلٹی دیتا ہے کہ اگر کوئی انسان من امین سید عطل جو شخص برا عمل کرتا ہے برائی کرتا ہے تو اللہ اس کا بدلہ اس کی مسل دیتا ہے یعنی اس میں زیادتی کوئی نہیں ہوتی جو کیا ہے اتنا ہی اس کا بدلہ لیکن جب انسان نیکی کرتا ہے تو من عامل صالح جو شخص نیک عمل کرے گا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلا عشر ام سالحہ میں دس گنا کم از کم اسے بدلا دوں گا تو اگر انسان کی نیت اخلاص بری ہوگی اس کے معاملات درست ہوں گے وہ اللہ کی رضا کے لیے نیک عمل کر رہا ہوگا جس طرح اس کا اخلاص ہوگا اللہ اسی قدر اس کا ادر بڑھاتا چلا جائے گا اور یہ ستر گنا بھی ہو سکتا ہے بلہ ہوشا سات سو گنا بھی ہو سکتا ہے اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھا سکتا ہے جتنا وہ چاہے گا میرے عزیز بھائیوں ہم ایک نماز پڑھتے ہیں اگر ایک بندہ ایک نماز پڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مہاراج پہ گئے آپ کو پچاس نمازیں امت کے لیے دی گئی حضرت موسا علیہ السلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت ایسا نہیں کر سکے گی آپ اللہ سے التجا کیجیے کہ اس میں تخفیف ہو جائے آپ گئے تخفیف ہوئی پھر واپس آئے پھر کہا نہیں ابھی کم ہے اور جاؤ بار بار جاتے رہے یہاں تک کہ پانچ نمازیں رہ گئی پھر موسا علیہ السلام نے کہا اللہ سے اور التجا کیجئے آپ نے فرمایا مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے انشاءاللہ اللہ میں اور میری امت ان پانچ نمازوں کو پڑے گی جب آپ نے یہ ارادہ فرمایا یہ بات کہی تو اللہ نے کہا اے میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا کلمہ اپنی جگہ ہے میرا حکم وہیں پہ ہے تم پہ پانچ کی تخفیف تو پینتالیس کی تخفیف کر کے پانچ تو بنا دی لیکن سواب جو آپ کا امتی پڑے گا اسے پچاس ہی کا ملے گا یعنی چونکہ دس گنا ہے پانچ کو دس سے ضرب دے تو یہ پچاس بنتا ہے اگر ایک آدمی اکیلے سے نماز پڑھے گا تو وہ ایک دن میں بظاہر پانچ نمازیں پڑھ رہا ہے لیکن اللہ اسے پچاس نمازوں کا ثواب دیتا ہے اگر ایک انسان باجماعت نماز پڑھتا ہے تو وہ ایک کو دس سے ضرب دینے کے بعد ستائیس گنا اور زیادہ اس کا ادر بڑھ جاتا ہے اسی طرح میرے عزیز بھائیوں سال کے راتوں اور دنوں میں بعض دن اور راتیں ایسی مقدس ہیں ایسی پیاری اور خوبصورت ہے اگر انسان ان راتوں میں یا ان دنوں میں عمل کرے گا تو اللہ اس کے عمل کو اور چار چاند لگا دیتا ہے جس طرح رمضان آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رمضان کے دن میں قیام کرتا ہے اگر ایک نفل پڑتا ہے تو فرض کے برابر ہوتا ہے اگر ایک فرض پڑتا ہے وہ ستر گنا زیادہ ہوتا ہے اسی طرح رمضان میں ایک رات ہے جسے نینت القدر کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس رات کو تلاش کر کے اس رات اللہ کی عبادت کرتا ہے نیک اعمال کرتا ہے فرمایا وہ ایک ہی رات میں اتنا اتنا بلند اتنا اچھا بن جاتا ہے جس طرح پہلی امتوں میں ایک شخص ایک ماہ تک تراسی سال عبادت کرتا رہے بغیر گناہ کے جتنا ثواب اسے ملنا تھا امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ایک رات میں عطا کر دیتا ہے اب اسی طرح میرے عزیز بھائیوں جن جو آج دن مغرب کے بعد سے شروع ہوں گے یہ دس دن ہیں اس کے متعلق اللہ صورت فجر میں فرماتا ہے مجھے فجر کی قسم ہے اور دس راتوں کی قسم ہے یہ دس راتیں کیا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی صحیح بخاری کی تفسیر لکھی ہے فتح الباری امام ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے وہ کہتے ہیں بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے کہ اس آیت کی تفسیر سارے صحابہ متفقہ طور پہ ذل حجہ کے پہلے دن دس دنوں کی کرتے تھے کہ یہ جو اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں دو مجھے فجر کی قسم ہے وَلَا يَعْلِن عَشْر دس راتوں کی قسم ہے اس سے مراد ذل حجہ کے پہلے 10 دن ہیں جو انشاءاللہ آج مغرب کے بعد سے شروع ہو جائیں گے پہلا دن آج سے آغاز ہوگا ان دنوں کے متعلق پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بہت رہنمائی فرمائی ہمیں بہت سے رستے بتائے جو ہمیں بہت اچھا بنا سکتے ہیں ہمیں بہت بلندی تک پہنچا سکتے ہیں اور اللہ کی نظروں میں ہماری عزت میں اضافہ کر سکتے ہیں اگر ہم ان باتوں کو ان نسخوں کو ان اعمال کو اپنا لیں ہمارے پیارے نبی جناب محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہم کلما پڑھتے ہیں جن سے محبت کا دم برتے ہیں ہماری محبت تبھی مانی جائے گی تبھی اس محبت کو قابل قبول سمجھا جائے گا جب ہم اس پیغمبر کے حکم کے مطابق بھی زندگی بسر کریں گے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں میں تمہیں بتاؤں کہ جتنے دن اللہ نے بنائے ہیں اسلامی اعتبار سے ایک سال کے اندر تین سو ساٹھ دن ہوتے ہیں تین سو ساٹھ دن کے اندر جو سب سے بہتر دن ہیں جو سب سے افضل ہیں جن دنوں میں کیا ہوا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ فرمایا ذیل حجا کے پہلے دس دن ہے اور کہیں اعظم کا لفظ فرمایا کہیں افضل کا لفظ فرمایا یعنی یہ مپال کے سیگے ہیں افضل کا مطلب بہت زیادہ فضیلت اعظم کا مطلب بہت بڑے ایک ہوتا ہے بڑا ایک ہوتا ہے بہت بڑا اللہ کے نزدیک ان دنوں نیک عمل کرنا بہت اچھا ہے کہا سب سے زیادہ اللہ کو محبوب جو عمل نیک لگتا ہے وہ ان دنوں لگتا ہے ویسے تو جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ ہر دن ہر رات نیک امال کی اتنی قدردانی کرتے ہیں کہ ایک کے بدلے دس ستر سات سو اس سے بھی بڑھ کے بھی ہر دن میں ہر رات کو عطا کرتے ہیں لیکن ان دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنے نیک آمال کی قدر دانی اللہ ان دنوں کرتے ہیں اور کسی دنوں میں نہیں انسان کے ذہن میں کنفیوژن نہ جاتی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین انہوں نے ہمیشہ آپ سے سنا تھا کہ اسلام کی کوہان جہاد ہے ہر چیز کی ایک کوہان بلندی ہوتی ہے جس طرح اونٹ کے اندر چونکہ عرب کا یہ جانور ہے عرب جب بھی مثال دیتے اونٹ کی مثال دیتے تھے اس کا فلا معاملہ اللہ نے عربوں کو بہت سی مثالیں جو دی ہیں اس میں اونٹ کی مثال دی ہے ابلابلی فخلیقت وہی لسم آئی کئی فروخیات دیکھا نہیں ہے ہم نے اونٹ کو کیسی ساخت کے ساتھ بنایا ہے اور عجیب و غریب ایسی اس کی تمثیل ہے جو اور کسی جانور میں نہیں ملتی تو اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ کے یہ اسلام کی اس کا سب سے عظیم عمل اللہ کے رستے میں جہاد کرنا, اللہ کے قلمے کو کرنا ہے تو جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں ان دنوں نیک عمل کرنا اللہ کو سارے املوں سے اچھا لگتا ہے ایک صحابی غالباً تھے کھڑے ہوئے رسول سے بہتر عمل ہے یہ آپ نے فرمایا نعم ولل جہاد فی سبیل اللہ ہاں ان دنوں نیک عمل کرنا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بہتر ہے اس نے پھر کہا ولل سبیل اللہ للہ کے, کے ساتھ جس طرح انسان کہتا ہے کہ جہاد سے بھی افضل ہے اس بندے کا عمل ممکن ہے اس سے بہتر ہو جو اپنے مال اور جان کو لے کے اللہ کے رستے میں نکلا اور نہ اس کی جان واپس پلٹی نہ مال واپس پلٹا دونوں چیزیں اللہ کے رستے میں اس نے قربان کر دی شاید اس کا عمل اس سے بہتر ہو وگرنا ان دنوں جو عمل کرے گا اس کا عمل اللہ کی نظروں میں سب سے اچھا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمل کریں اس میں کیا عمل کریں گے ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے اللہ ہمیں عزت نصیب فرما دیں گے ہم دوسروں سے بہتر اور برتر بن جائیں گے اللہ مالک ہمیں جہنم کے عذابوں سے بچا دیں گے اللہ مالک ہمارے لیے جنت کو واجب فرما دیں گے کیا عمل کریں ہم ایک مسلمان کے ذہن میں سوچ ہے کیونکہ ہر مسلمان اگر خدا نخواستہ وہ نیک عمل نہیں بھی کرتا تو اس کے ذہن میں جذبات ضرور ہوتے ہیں اچھے عمل کرنے کے تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں ہم اب ارادہ کریں سوچے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین چانس دیا دی ہے ہمیں کہ ہم چند دنوں کے اندر بہت زیادہ بلندی پہ پہنچ سکتے ہیں نیکی کے اندر بہت زیادہ ترقی کر سکتے ہیں اگر ہم اللہ کے نبی کی بات کو اپنا لیں گے فتح الباری کے اندر حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ مختلف صحابہ کرام رام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے یہ بات لاتے ہیں کہ یہ دن ایسے ہیں اور دنوں میں یہ ایسا نہیں ہو سکتا جو ان دنوں میں ہو سکتا ہے اسلام کی عبادات جتنی بھی ہیں ساری کی ساری اللہ نے انہیں دنوں کے اندر بھی سموئی ہے آپ دیکھیں رمضان ہے رمضان کے اندر حج نہیں ہے لیکن اشرا ذیل حج کے اندر نماز بھی ہے اللہ کے رستے میں خرچ کرنا بھی ہے قربانی کرتے ہیں روزہ بھی ہے اور حج بھی ہے یعنی اسلام کی جتنی بنیادی ارکان ہے وہ ساری کے سارے ان دس دنوں کے اندر سمو کے رکھتی ہیں اور ان دنوں میں عمل کرنا اللہ کو بہت محبوب لگتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نو الحجہ کا روزہ رکھا یوم العرفہ ذی الحجا کا روزہ رکھا آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک نفلی روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھا اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان اتنا فاصلہ کر دیتے ہیں جتنا ایک سوار ستر سال تک اپنے گھوڑے کو بھگاتا رہے جتنی دور وہ پہنچتا ہے ایک روزہ رکھنے کے سبب اللہ اس مسلمان کو جہنم سے اتنا دور کر دیتے ہیں تو جو اس دن ان دنوں میں روزہ رکھے نو روزے بھی رکھ سکتے ہیں یکم ذی سے لے کر نو ذی تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دن کے متعلق یہ فرمایا اس ایک دن کا روزہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن سکتا ہے دیکھیں سال گزرتے وقت لگ جاتا ہے اس میں اتنی کوتاہیاں ہوتی ہیں کم از کم میں تو ایک دن کی کوتاہیاں بھی بیان نہیں کر سکتا اور یقینی بات ہے ہم میں سے ہر انسان دنیا کے معاملات میں اتنا الجھا ہوا ہے کہ ہمارے پاس کم از کم میں تو عرض کروں گا کوئی ایسی قابل فخر چیز نہیں جو اللہ کے حضور پیش کر سکے عزیز بھائیوں شاید ہماری زندگی کا یہی عمل یہی کارنامہ ایک قابل فخر کارنامہ بن جائے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ہم پہ راضی ہو جائے اور ہم پہ جہنم کی آگ کو حرام کر کے جنت ہمارے لیے واجب فرما دے اللہ کرے ایسا ہی ہو جائے لیکن اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی کوشش کرنی پڑے گی وہ کیا کہ ہم ان دنوں روزہ رکھے فرض نہیں ہے روزہ روزہ نفل ہے لیکن اگر کوئی انسان رکھے گا ہم نے دیکھی رمضان کے الحمدللہ روزے رکھے اس وقت تقریباً سولہ ساڑھے سولہ گھنٹے کا روزہ تھا اب بارہ گھنٹے سے بھی کم ہو گیا چار گھنٹے روزے کا وقت کم ہو گیا موسم بھی اس سے بہتر ہے اس وقت شدید تپش اور گرمی تھی اب الحمدللہ پہلے سے موسم بھی بہتر ہے تو ایسے حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی نہیں رکھتا اس پہ گناہ تو کوئی نہیں ہے لیکن بدقسمتی ہوگی کہ اللہ نے ایک موقع فراہم کیا ہم اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھا سکے تو اس لیے ضروری امر ہے کچھ نہیں بگڑے گا آپ صبح ہلکا پھلکا ناشتہ کرتے ہیں آپ ناشتہ صبح کے ناشتے کے وقت اچھا کھانا کھا صرف دوپہر کے وقت آپ کا ناشتہ اڑے گا اچھا پیٹ بھر کے آپ سہری کے وقت کھا اور اس کے بعد مغرب کے وقت کھا لے نہ صحت پہ کوئی اثر پڑے گا اور نہ معاملات خراب ہوں گے نہ انشاءاللہ اللہ کوئی آپ کی آپ کی ذہنی کیفیت بلکہ اچھی ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ روزہ بہت سی بیماریوں کا علاج ہے اور آج میڈیکل سائنس ہمیں بتلاتی ہے کہ انسان کا کچھ مدت کے لیے بھوک کا کاٹنا یہ اس کے لیے اتنا بہتر ہوتا ہے جو کئی دنوں کی پرہیز اور دواؤں کے ساتھ اسے اتنا فائدہ نہیں پہنچ سکتا جتنا ایک وقت خاص بظاہر اللہ کا حکم سمجھ کے ثواب بھی ملے گا اور انشاءاللہ اللہ صحت میں بھی بہتری عطا فرمائیں گے تو اس لیے اگر ہم ہو سکے تو سارے نو روزے بھی رکھ سکتے ہیں ان میں کچھ رکھ سکتے ہیں کچھ چھوڑ بھی سکتے ہیں اگر کچھ نہیں کرنا تو اللہ کے لیے نو ذی الحجہ کا روزہ نہ چھوڑنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سال پچھلے اور ایک سال آئندہ کے گناہ اللہ سارے مٹا دیتے ہیں تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حجت الوداع پہ گئے آپ عرفات سے جب واپس آئے مزدلفہ کے اندر اس وقت جو حجاج جنہوں نے حج کیا ہوا ہے وہ جانتے ہیں کہ آرفات کے بعد جب مصطلفے میں آتے ہیں بندہ بڑا تھک کے چور ہوا ہوتا ہے تو اس وقت اس دل چاہتا ہے میں سو جاؤں اور اس وقت کوئی خیمہ کوئی چار پائی کوئی کچھ نہیں ہوتا زمین پہ لیٹتے ہیں لیکن شاید زندگی میں بہت خوبصورت کمروں میں اتنی بہترین نیند کبھی نہ آئی ہو جتنی خوبصورت وہاں پہ آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پہنچے آپ کھل کلا کے ہنس پڑے بڑا زور سے ہنسے لوگوں نے کہا اللہ آپ کو ہمیشہ ہنستا رہے کیا معاملہ ہوا ہے ہمیں تو کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی جس پہ ہنسا جائے آپ نے فرمایا اس پہاڑ کے اوپر اللہ نے مجھے شیطان کو دکھلایا وہ اپنے سر پہ مٹی ڈال کر رو رہا تھا چیخ رہا تھا کہ میں نے اتنی محنت انسانوں پہ کی انہیں گناہوں کی گندگی میں مبتلا کیا اللہ سے گول کیا اللہ سے ناراض کیا ایک دن کی معافی کی وجہ سے اللہ نے سب کو معاف کر دیا اس لیے میں اس کے اس کرپوت کو دیکھ کے انس پڑا ہوں مجھے خوشی ہوئی اور یقین مانیے اللہ رب العزت قرآن عزیز کے اندر فرماتے ہیں بی عذاب کر کے کیا کروں گا یقین مانیے اللہ آزاد نہیں کرنا چاہتے ہم خرید کے عذاب اپنے پاس لاتے ہیں نیکی کی کوئی قیمت نہیں ہے ہم سے کوئی پیسہ نہیں طلب کیا جاتا نیکی کے لیے مفت میں ملتی ہے لیکن برائی کرنے کے لیے ہم پیسے بھی خرچ کرنے پڑتے ہیں جلت بھی اٹھانی پڑتی ہے اور بدکسمتی ہے کہ انسان برائی کی طرف جاتا ہے نیکی کی طرف کم اس لیے یہ خوبصورت موقع اللہ بار بار فراہم کرتا ہے انسانوں کو کہ یہ نیکی کی طرف رغبت کرے اور نیکی کے رستے پہ آ جائے تاکہ اللہ انہیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ دے اے اللہ ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شمار فرما اسی طرح میرے عزیز بھائیوں ان دنوں نوافل پڑھنا فرائض کی کوتا نہ کرنا یہ بڑی اہمیت کے عمل ہے یہاں ایک مثال دے کے ارض کرتا ہوں آپ دیکھیں ایک آدمی سڑک پہ برائی کرتا ہے گالی نکالتا ہے ایک بندہ مسجد میں کھڑا ہو کے گالی نکالے آپ کسے برا سمجھیں گے یقینی بات ہے آپ کہیں گے یار مسجد کا تو لحاظ رکھتے یہ سڑک تو نہیں ہے یہ اللہ کا مقدس گھر ہے یا تمہیں شرم نہیں آئی گالی نکالتے ہوئے حالانکہ گالی نکالنا سڑک پہ بھی با ایسا شرم ہے وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے لیکن مسجد میں گالی نکالنا بہت برا لگتا ہے انسانوں کو بھی اسی طرح میرے عزیز بھائی مقدس دن ہے اگر ہم نیکی نہیں کر سکتے تو کم از کم ان دنوں برائیوں سے بچ جائیں یہ مثال اسی طرح سمجھیں کہ جس طرح مسجد کے اندر کوئی برائی کرتا ہے تو اسے بڑی لانتان کی جاتی ہے اس لیے کہ یہ جگہ برائی کرنے کی نہیں ہے تو اسی طرح یہ دن برائی کرنے کے نہیں ہیں یہ دن نیکی کرنے کے ہیں اگر نیکی نہیں کر سکتے تو کم از کم برائی کو ہی ترک کر دیں تو اللہ رب العزت ہمیں ہم سب کو محفوظ فرمائے اور یاد رکھیں یہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے آپ اللہ سے سوال کرتے اللہم انی اسلو فعل الخیرات وطرکل المنکرات اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بھلائی کے کاموں کا وطرکل المنکرات برے کاموں سے بچنے کی تجھ سے توفیق مانگتا ہوں نہ برائی سے نہ برائی سے اللہ کی توفیق کے بغیر بچا جا سکتا ہے نہ نیک کام اللہ کی توفیق کے بغیر کیا جا سکتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکمن ارشاد فرمایا فی کل دور صلاح ہر نماز کے بعد اللہ سے یہ التجا ضرور کرنا ربی آئین علی ذکری کا وہ کا وہ حسن عبادت اے اللہ مجھے توفیق دے میں تیرا ذکر کر سکوں تیرا شکر کر سکوں اچھے طریقے سے تیری عبادت کر سکوں یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کے ذکروں کے متعلق بھی کچھ باتیں ارشاد فرمائی آپ نے فرمایا کہ جب یہ دن آ جائے تو اکثروفی ہندہ منت تحلیل و و ان دنوں کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرو تین چیز ہوگا منت تحلیل لا الا اللہ و تقبیر اللہ هو اکبر و تحمید الحمد اور ان ساری چیزوں کا مجموعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار کل میں اللہ کو سارے اپنے کلمات جتنے اللہ نے کلمات بنائے ہیں چار کلمے سب سے محبوب ہیں وہ کیا سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ بل اکبر اس سے بہتر اللہ کو کوئی کلمہ نہیں لگتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ان دنوں فِيهِنَّ من والتحمید والتکبیر اللہ کی بڑائی اللہ کی حمد اور لا الہ الا اللہ الحلہ کسرت کے ساتھ پڑھو تو یہ ہم چلتے پھرتے بھی کر سکتے اور یہ ایسے کلمے ہیں کہ اگر ایک آدمی بالکل انپڑھ ہے اسے کچھ نہیں آتا تو یہ ایسے خوبصورت اور آسان کلمے ہیں جو ہر بندے کو آ جاتے ہیں لا الہ الا اللہ کسے نہیں آتا اللہ اکبر کس کو نہیں آتا یہ تو ایسے کلمات ہیں جو بے اختیار نکل آتے ہیں تکلیف کے وقت بھی اور خوشی کے وقت بھی انسان بے اختیار کہتے ہیں اللہ اکبر اور خوشی ملے الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ میرا کوئی علا نہیں ہے اور میرے بھائیوں یہ اتنے خوبصورت کلمے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ وحمد لاہ المیزان اللہ جو قیامت کے دل میزان قائم کرے گا وہ اتنا بڑا ہے کہ سات زمینیں سات آسمان اس کے ایک پلڑے میں آ جائیں گے جو شخص سبحان اللہ پڑتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارا میزان بھر جاتا ہے میرے دن تو وہ ہیں جب عمل سب سے افضل اللہ کے پاس سب سے بہتر اللہ کو لگتے ہیں ان دنوں ان امال کی کتنی فوقیت ہوگی اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے آپ کا حکم ہے جس پاک پیغمبر سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں آپ نے فرمایا پاک سے روفی ہن منت تحبیل و و ان دنوں کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر الحمدللہ یہ پڑھا کرو اور ان ساری چیزوں کا مجموعہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ والله اکبر ہماری زبان تر ہونی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے رب اجعلنی لک شکارا لک رحابا لک متوا علک مخبیتا الیک ابا حمونیبا اے اللہ مجھے شکر کرنے والا بنا دے اے اللہ تو اپنے لیے اچھے جذبات رکھنے والا راہب کہتے ہیں ہر چیز کو چھوڑ کے صرف اللہ کو اپنانا مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیری بات کو مانوں اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسا بنا دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں اے اللہ اس زبان کو ذکر کرنے والی بنا دے اور اس کا ذکر یہی ہے سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ ول اکبر اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے تو دو باتیں اب تک ہمارے سامنے ائی ایک یہ ان دن روزہ رکھنا دوسرا یہ اللہ کا ذکر کرنا اور ذکر کیا ہے کثرت کے ساتھ سبحان اللہ والحمد لله ولا الہ الا اللہ والله اکبر یہ پڑھنا اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی اس ایت کے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 حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما اللہ ان کی خبروں کو نور سے بردے جنہوں نے یہ خوبصورت باتیں ہم تک پہنچائی یہ بازاروں میں نکل جاتے اور جب بازار میں لوگ جہاں جمع غفیر ہوتا وہاں بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دیتے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر اللہ اکبر بل الحمد کہتے ہیں بازار میں ایک شور مچ جاتا ہر زبان پہ یہ کلمات ہوتے عجیب بات یہ ہے مسلمانوں ہمارے بیٹے ہمارے جوان ہمارے بزرگ لچر قسم کے گانے تو زبان پہ لے آئیں تو شرم محسوس نہیں ہوتی لیکن بلند آواز سے اللہ کا کلمہ کہنا ہمارے لیے باعث شرمندگی ہے وہ کتنے خوبصورت لوگ تھے وہ کتنے عظیم لوگ تھے کہ ان کے لیے زندگی کا فخر یہ تھا کہ ہم نے اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے کاش اللہ ہمیں بھی ایسا مسلمان بنا دے تو میرے عزیز بھائیوں ان دنوں سب سے بہترین عمل جو ہے وہ اللہ کے رستے میں قربانی کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے دنیا کے اندر جتنے بھی دن بنائے ہیں یوم نہر قربانی کے دن سے بہتر دن کوئی نہیں بنایا سب سے بہترین اور اس دن سب سے بہترین عمل قربانی کرنا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ نے کہا کہ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے اسے چاہیے کہ چاند دیکھنے کے بعد پھر اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے اب قربانی کا ارادہ کون رکھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق یہ بات یہ فرض نہیں ہے باجب بھی نہیں ہے لیکن اس کی تاکید اتنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے اللہ نے طاقت دی ہے وہ قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ میں نماز کے لیے نہ آئے تو جسے اللہ نے استطاعت دی ہے دیکھیں عموماً ہم میں سے بعض لوگ بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں طاقت ہے. ہمارے پاس یہ طاقت ہے کہ ہمارے دوست ہمیں کہیں کہ ایک اچھے ہوٹل پہ جا کے ہم نے شام کا کھانا کھانا ہے ہم دس بیس ہزار روپے اپنے پانچ چھ دوستوں پہ خرچ کر سکتے ہیں تو کیا ایک جان لے کے اللہ کے رستے میں قربان نہیں کر سکتے اور ہم ایک ایسے بدقسمت ملک میں رہتے ہیں جس میں جو اپنے آپ کو بڑے دانشور کہتے ہیں کہتے ایک غریب ملک ایک مکروز ملک کیا آپ وہ افورڈ کر سکتا ہے کہ اتنے جانوروں کو ضمع کر دیا جائے ہم لالت ڈالتے ہیں ایسے لوگوں پہ جو لوگ اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری سے لوگوں کو روکتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے قرضے ہم نے نہیں لیے نہ ہماری ضرورت ہے جن نے انہیں کھائے ہیں وہ جہنم کا ایندھن بنے ہوئے ہیں اور آئندہ بنتے رہیں گے نہ ہم سود کو حلال سمجھتے ہیں نہ سود کو کھاتے ہیں اور نہ سود کو دیتے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ان باتوں سے ہم اللہ کے فضل سے اس سے رسک حلال طلب کرتے ہیں رزق حلال کماتے ہیں اور اگر یہ اس کی قربانی کرتے ہیں تو اللہ کے حکم اس کی فرما برداری کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص اخلاص نیت کے ساتھ رزق حلال کے ساتھ اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے قربانی کرتا ہے اس کے گلے کے اوپر وہ چھڑی پھیرتا ہے اس کا خون زمین پہ نہیں لگتا اللہ اس کے سارے گنا معاف کر دیتے ہیں ہمیں تو اللہ کی رضا مطلوب ہے لوگ کیا کہتے ہیں ہمیں کوئی غرض نہیں ہے ہمیں صرف اتنا پتا ہے کہ اس سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے انشاءاللہ ہم دیں گے حالات کیسے بھی ہو جائیں جب ہم زندگی کے سارے معاملات چلاتے ہیں گھر میں فریج نہ ہو چالیس پچاس ہزار روپئے کی وہ لاتے ہیں تھوڑا سا اور ڈیفیکٹ کسی اور چیز میں پڑ جائے وہ لے آتے ہیں ہماری گھروں میں ہر سامان سب کچھ موجود ہے صرف اللہ کو رضی کرنے کے لیے ایک بکرا نہیں لے سکتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس تطاف کے باوجود جو نہیں کرتا قربانی نہیں کرتا اسی طرح حج کے متعلق لو جی مکروز قوم ہے اور یہ لوگ حج کو چل پڑتے ہیں لاکھوں روپے لگا کے آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے استحاط کے باوجود حج نہیں کیا قیامت کے دن وہ اللہ کو مسلمان کی حیثیت سے نہیں یہودی اور عیسائی کی حیثیت سے ملے گا اللہ کو کوئی پرواہ نہیں وہ عیسائی مر رہا ہے یا یہ یہودی مر رہا ہے کیونکہ اللہ نے جس کو استطاعت دی ہے اسے چاہیے کہ وہ حج کرے اور اس کا بدلہ کیا ہے پہلی بات مال کے لیے رو رہے ہیں اللہ کہتا ہے میں تمہارا رب جو رزاق ہوں جو کچھ لگایا ہے میں واپس پلٹاؤں گا اور زائد کر کے پلٹاؤں گا اور ایک حدیث میں کہا جس کے رزق میں تنگی ہے وہ حج اور عمرے کے لیے جائے اللہ اس کے رزق کو کھول دیں گے جب ان لوگوں کو پوچھو جو فراخ دینی کے ساتھ حج اور عمرے کرتے ہیں ان سے پوچھو اللہ نے کتنی آسانیاں ان کی زندگی میں دی ہوئی ہیں اور جو لوگ اس معاملے میں بحر کرتے ہیں ان کی زندگی کی تنگیاں نہیں ختم ہوتی لیکن یہ بھی یہ بات یاد رکھیں اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتا ہم امریکہ برطانیہ کینیڈا اور مغرب تک آخر دنیا کی سیریں کر آتے ہیں نہیں نصیب ہوتا تو اللہ کے گھر جانا نصیب نہیں ہوتا کیوں اللہ اکبر مجھے ایک بڑے سادہ دل آدمی تھے یونیسکو خرصا بختے والے میں وہ ایک کاؤنسلر بنتے تھے ایک دل نا رمضان میں وہ تشریف لائے تو وہ بڑے ہنس مکھ آدمی تھے تو یہاں آ کہ کے مجھے کہنے لگے مولوی جی میں ایک گل سنانی ہے تو آنے فرمائیں کہنے لگے لوگ سینمے میں داخل ہوتے اور نکلتے وقت دھکے کھاتے ہیں میں نے مسجد میں دھکے کھائے ہیں میرے گواہ ہے نا اور حقیقت بات یہ ہے کہ حج اور عمرے کے رش کے اندر جو لذت ہے شاید جو نہیں گیا اسے احساس ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کیا لذت دیتے اور اتنی مشقتوں کے باوجود کسی کا بیٹا فوت ہو جائے نا تو اتنا اس کا دل نہیں پھٹتا جتنا کابل سے نکلتے ہوئے انسان کا دل پھٹتا ہے روتے ہیں لوگ حالانکہ اللہ پھر بھی بلا لیتی ہے اس لیے میرے عزیز بھائی یہ بہترین موقع ہیں کہ ہم اللہ کی نظروں میں عزت پا سکتے ہیں ہم بہت جلد وہ مقام حاصل کر سکتے ہیں جو لوگ سالوں میں نہیں کر سکے یہ اللہ مالک کا ہم پہ احسان اور مہربانی ہے کہ ہم ان دنوں تک پہنچ چکے ہیں اور اللہ نے ابھی ہمیں زندگی اور ہمت دی ہے اے حضرت انسان اے نیکی کا جذبہ اپنے دل میں رکھنے والے اللہ سے بہتری کی توقع رکھنے والے انسان وہ مرد ہے یا عورت اسے چاہیے کہ ان دنوں کی قدر کر لے اللہ کا ذکر کر لو نماز وقت پہ ادا کرو فرائض کی ادائیگی میں کتا نہ کرو روزہ رکھنے کی توفیق ملے تو روزہ رکھو اللہ کے رستے میں خرچ کرو اور اگر حج اور عمرے کے لیے جانا ہے تو وہ کرو اور اللہ کے رستے میں قربانیاں کرو اور اللہ کے کلمات کو بلند کرو اللہ ان سب کاموں کی ہمیں توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اللہ کی نظروں میں بعزت بن جائیں اللہ ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر فرما دے اقول قولی حالا و استغفر اللہ ان الحمدللہ نحمدوه و نستعینوه و نستغفروه و من شرور انفسنا و من سیات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 یہ ایک بھائی نے لکھا ہے آپ کے لیے کہ میرے بھائی محمد یاسین بیمار ہیں ان کے لیے دعا فرمائیں اللہ انہیں صحت کاملہ عملہ اجلاتہ فرمائے یہ ایک بھائی نے کہا ہے کہ میرے بھائی کی ایک ہی بیٹی ہے جس کے دل تین سال کی ہے اس کے دل کا ایک وال بند ہے اور اس سوموار کو اس کا اتفاق اسپتال لاہور میں آپریشن ہے ان کے لیے دعا فرمائیں اللہ اس بیٹی کو صحت کاملہ اجلاتا فرمائے اور اسے صحت اور عافیت کے ساتھ واپس اپنے والدین کے پاس لائے گزارش ہے میرا ایک کزن ہے اس کا چھوٹا بیٹا سات یا آٹھ ماہ کا ہے اس کے دل میں سوراخ اور بہت پریشان ہے اللہ رب العزت رحم فرمائے انشاءاللہ یہ پریشانی والی بات نہیں ہے اب اللہ یہ آہستہ آہستہ جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے اللہ رب العزت رحم فرماتے ہیں اکثر لوگوں کا ٹھیک ہو جاتا ہے اللہ آپ کے بچے کو بھی صحت عطا فرمائے اور اس پہ رحم کرے یہ ایک بھائی نے سوال کیا سار لوگ فریضہ حج ادا کرتے ہیں جمع المبارک کے دن جو حج ادا کیا جاتا ہے اس کو حج اکبر کہتے ہیں کیا فرق ہے میرے عزیز بھائی حج اکبر ہر حج کو کہتے ہیں حج اصغر عمرے کو کہتے ہیں جمعے کے دن حج کا آ جانا یا دوسرے دنوں آنا اس میں کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں نہ تو وہ جمعے کا خطبہ سنیں گے اور نہ ہی وہ جمعہ پڑھیں گے اسی طرح نہ وہ عید پڑھتے ہیں یہ سارے قانون معاملے ان کے لیے الگ ہیں یہ ایک الگ بات ہے کہ جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کیا تھا وہ جمعے کے دن یوم العرفہ تھا اور اس دفعہ بھی یوم العرفہ جمعے کے دن آ رہا ہے تو اگر اللہ کوئی اجر زائد دے لیکن قائد قانون میں کہیں ایسی بات نہیں لکھی ہوئی یہ ایک ہمارے اپنے بات ہے جو ہم کرتے ہیں کہ جمعے کے دن کو حج اکبر کہتے ہیں اور دوسرے دن کو دنوں میں حج آنے والے کو عام حج کہتے ہیں ویسے شریعت کی روشنی میں حج اصغر عمرے کو کہتے ہیں حج اکبر حج کو کہتے ہیں کیا کوئی منہ زبانی طلاق دے تو کیا شریعت میں طلاق ہو جاتی ہے ہاں یہ طلاق ایک ایسی چیز ہے اگر مزاق سے بھی کہی جائے تو ہو جاتی ہے لیکن اس کی کیفیتیں مختلف ہیں وہ جب تک طلاق دینے والے سے گفتگو نہ کی جائے اس کے متعلق بات نہیں میں عرض کر سکتا کچھ یہ ایک بھائی نے کہا کہ ہمارے دوست قرم شزاد الہی سے وفات پا گئے ہیں اللہ رب العزت سے دعا کریں یہ ایک بڑی بات ہے کہ آٹھ سال پہلے اسی عمر میں اس کا بڑا بھائی فوت ہوا پھر اس کی بہن اسی بیماری میں فوت ہو گئی اور یہ بھی تیس سال یا اکتیس سال کی عمر میں ایک بیٹی چھوڑ کے فوت ہو گیا تو یہ کسی بھی ماں باپ کے لیے بڑی ہی درد والی بات ہوتی ہے اور میں نے اس کے باپ کو دیکھا کل ہی اس کا جنازہ پڑھایا اس کے باپ کو دیکھا وہ بڑے صبر میں تھا اللہ رب العزت انہیں صبر دے اور جو کچھ ہوا ہے اس کے اجر سے نوازے اور ان سب بچوں پر اللہ رحم فرمائے اور ان کی غلطیوں سے درگزر فرماتے ہوئے انہیں جنت الفردوس میں جگاتا فرمائے ہاں بھائی نے پوچھا امام کے پیچھے صورت فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں صحیح بخاری میں روایت نے الكتاب، جس نماز میں فاتحہ نہ پڑی جائے وہ نماز نہیں ہے ابو داود میں روایت ہے حضرت ابو حرارا رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے کی گلیوں میں جا کے اعلان کر دو جس نے نماز میں فاتحہ نہ پڑھی فعی خداج فعی خداج فی تمام۔ نماز نماز نماز مکمل سوال کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوا ہے آپ نے فرمایا قسم تو آبدی اللہ نے اپنے اور بندے کے درمیان نماز کو تقسیم کیا ہوا ہے اذا قال العبد جب بندہ الحمد رب العالمین کہتا ہے اللہ آگے سے جواب دیتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم اللہ جواب دیتے ہیں اسنا علیہ آپ میرے بندے نے میری سنا کی جب بندہ کہتا ہے مالک الدین اللہ تو قیامت کے دن کا مالک ہے اللہ آگے سے جواب دیتے ہیں مجد عبدی ابدی جب بندہ کہتا ہے اللہ میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں صرف تجھ سے مدد چاہتا ہوں اللہ رب العزت آگے سے جواب دیتے ہیں حاضہ بینی و بین ابدی نصف یہ میرے اور بندے کے درمیان آدھی آدھی بات تھی میرا بندہ بات کرتا تھا میں اس کی بات کا جواب دیتا تھا اے بندے تو مان مجھ سے کیا مانگتا ہے میں تجھے عطا کروں بندہ مانگتا ہے اهدن الصراط المستقیم اللہ مجھے سیدھے راستے پہ گامزن کر دے یہ ساری باتیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی اسی طرح صحیح مسلم میں روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے آپ کی نماز آپ پہ بوجل ہو گئی لوگ بھی پیچھے آواز کے ساتھ پڑھ رہے تھے آپ نے نماز کے بعد پوچھا میرے پیچھے کیا پڑھتے ہو انہوں نے کہا جو آپ پڑھتے ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں آپ نے فرمایا اللہ تفالی فاتحت الکتاب میرے پیچھے فاتحت الکتاب کے علاوہ نہ پڑھا کرو حج تمتو کیا ہے حضرت عمر نے اس سے منع کیوں فرمایا تھا حج تمتو یہ ہے کہ عمرہ کر کے احرام کھول دینا اور اس کے بعد پھر حج کا احرام آرٹس یا حجا کو دوبارہ باندھنا حضرت عمر نے جو منع کیا تھا وہ صرف اس لیے کہ آپ نے فرمایا تھا میرا دل چاہتا ہے کہ سارا سال بیت اللہ میں رونق رہے لوگ حج مفرد کرے اور بعد میں آ کے عمرہ کرے تو سب سے پہلے جنہوں نے مخالفت کی تھی وہ آپ کا بیٹا سیدنا عبداللہ بن عمر تھا انہوں نے کہا میں حج تمتوں کی نیت سے رام باندھتا ہوں لوگوں نے کہا تمہارے بابا نے منع کیا ہے انہوں نے کہا میں نے کلمہ اپنے بابا کا نہیں محمد اور رسول اللہ کا پڑھا ہے انہوں نے اگر اجازت دی ہے تو میں نہیں باز آؤں گا تو جب حضرت عمر کو پتا چلا تو رو پڑے کہنے لگے اللہ مجھے ایسا بیٹا دیا ہے جس نے مجھے رستہ بتا دیا ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ خصی بکرے چھترے وغیرہ کی قربانی کرنا جائز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عدیث ابود اس میں کہ نبی پاٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بکرے کے عیوب بتائے کہ کانا جانور بہنگا جانور لنگڑا جانور جس کا سلٹ سینگ ٹوٹا ہو وہ جانور جائز نہیں ہے اور پھر آپ نے فرمایا کسی ہونا یہ عیب نہیں ہے یہ <خصی> بھائی نے فرمایا نیا کاروبار شروع کیا ہے بہت مشکلات ہیں میں بارہ مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا رض کی ہے آپ نے فرمایا جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تو انسان یہ کلمات کہے اللهم لا سہل الا ما جعلتہو سہلا وانتا تجعل الحزن اذا شئتا سہلا اے کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے مشکل تیری طرف سے ہے تو ہی اسے آسان کرتا ہے یقین مانئے اللہ مالک ہر کام کو آسان کر دیتے ہیں کیا اسلام میں شادی سے پہلے منگنی کرنا جائز ہے منگنی کا مطلب ہے کسی کی طرف نسبت کرنی اس سے بات کا ایگریمنٹ کرنا تو یہ اس سے پہلے ہو سکتی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہاں جو رسومات ہم الگ سے کرتے ہیں اس کا اسلام میں تصور نہیں مگر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ پہلے دن ہی جائیں اور نکاح کر کے آ جائیں اس کے لیے آپ کو ایگریمنٹ کرنا پڑے گا جانا پڑے گا بیٹی والے بیٹے کے گھر جاتے ہیں اور بیٹے والے بیٹی کے گھر جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے پھر ایک دن ٹھیک ہے یہ جی ہمارا معاملہ طے ہے اس کو یہ منگنی کہتے ہیں تو یہ اسلام میں اسے نسبت کہتے ہیں کہ فلاں طرف نسبت ہو گئی تو اس میں جو رسومات کرتے ہیں وہ ہماری اپنی خود ساختہ ہے تو منگنی کرنے میں کوئی حرج والی بات نہیں کیا عورت اپنے والدین اور اپنے شوہر کے گھر کے علاوہ کسی اور جگہ غسل کر سکتی ہاں اگر وہ پردے کا اہتمام ہے تو کوئی عرض نہیں یہ لمبا سوال ہے یہ تشریف لائے نماز کے بعد میں انشاءاللہ شاء کے آپ کے ساتھ ہم عرض کروں گا شراکت کے متعلق سوال ہے آپ کا تو یہ اس میں آپ سے کچھ باتیں پوچھنی پڑیں گی کچھ بتانی پڑیں گی میرے عزیز بھائیوں آج کی ویب سائٹ پہ فیس بک پہ ایک بہت خوفناک اور خطرناک چیز ایک ساتھی نے دکھائی ہے عمران خان کے دائیں کندھے پہ ایک شخص ہے جس کا نام یونس گوہر ہے یہ گوہر شاہی کا خاص خلیفہ ہے جو اس گمراہ فرقے کا سرگنا ہے اور اس شخص کی زبان سے جو باتیں آج سنیے دل کاپ گیا ہے اللہ کو گالیاں نکالتا ہے کابت اللہ کو اور یہ پرموٹ کر رہا ہے اس یہودی کے بچے کو خدا کے لیے اس سازش کو سمجھو لوگو کہ اس نے کہا ہے کہ میں اپنے سب ماننے والوں کو یہ کہتا ہوں کہ اس وقت عمران خان کی حمایت کرو میری کوئی مخالفت نہیں نہ میرے سیاسی عزائم ہے کابت اللہ کو گالی دی اس نے اللہ کو گالی نوزب باللہ کہتا ہے اللہ ذینی مریض ہے نوزب باللہ اللہ کی قسم میں نے اپنے کانوں سے یہ لفظ سنے ہیں اور کہتا ہے کہ یہ دیکھیں کتنا اللہ نے تماشا لگایا ہوا ہے کہ کسی کا خود ہی مارتا ہے پھر کہتا ہے کہ تو سات بہن کی گالی نکالتا ہے اور یہ اس کے دائیں کندھے پہ کھڑا ہوا ہے تو الیا زب اللہ ہمیں محفوظ فرمائی یہ بہت بڑا فتنہ ہے جو اس ملک میں پھیل رہا ہے فحاشی اور اوریانی یہی سے شروع ہوئی ہے شاید اس سے پہلے کچھ نہ کچھ شرم و حیاتی جو وہ سب ختم ہو چکی ہے اور ہم سب کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے ہم اپنی بیٹیوں کو اپنے بیٹوں کو اس خباست سے بچا دیں وگر ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا سوائے جہنم کے ایندھن کے اللہ رب العزت ہم پہ رحم فرمائے حضرات محترم ہمارے شہر کے معروف ڈاکٹر ڈاکٹر محمد اسغر صاحب جو ہمارے حافظ آباد روڈ پہ بہت کم گو انسان تھے اور بڑے اچھے خیرخا انسان تھے فضائی الہی سے وفات پا گئے ہیں انشاءاللہ نماز کے بعد ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ان پہ رحم فرمائے ان کی غلطیوں کو معاف فرمائے ان کے بیٹوں نے کہا ہے ویسے تو ایک خوددار آدمی تھے اور اللہ نے صاحبے ثروت بھی بنایا تھا لینے دینے کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا ان کے بچوں نے کہا ہے پھر بھی اگر کسی کے ذہن میں کوئی ایسا ہے تو ہم انشاءاللہ ادا کرنے کے لیے تیار ہیں اگر خدا نہ خاصتا کوئی ایسا ہے تو اگر ان کے ذمے کوئی کوتاہی ہے زبان یا ہاتھ سے کسی کو دکھ پہنچا ہے تو اللہ کے لیے انہیں معاف فرما دے اللهم انصرنا ولا تنصر علينا واعذنا ولا تذلنا وستنا ولا تنقصنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم دمر اعداء الدين ارزق بالصره رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك واغنانا بفضلك من سواك يا واسع الفضل يا واسع المغفره فلا تكلنا الى انفسنا طرفه عين واصلح شاننا كله لا اله یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللهم ارحم الا احوالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك واغفر لنا قبل ذلك سبحان ربک رب العزت بما